ومولانا محمد العبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُحْمِنُوا بِهِ لَعْلَّوْا وَاشُرُونَ صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صال رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمضان إيمانه وإحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصولي وأنا أجزيبي أو كما قال عليه الصلاة والتسجيل در الجريف والي الله صلى على الله عليه كما صليت على الله وعلى آله محترم بھائی دوستو اللہ رب العزت کا بڑا ہی انعام اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان شریف عطا فرما دیا کتنے مہینوں سے اہل ایمان اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور کس قدر اللہ جل شاہو سے اس تک پہنچنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے جو اب آلے والے باہر تشریف رکھیں اندر جگہ نہیں ہے لوکتن ہوں گے باہر برابر میں تشریف رکھیں تو اس دعا کے صدقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یا اللہ ہمیں پہنچا دے رمضان تک یعنی رمضان شریف میں عطا فرماتے دے زندگی اتنی عطا کر کہ جب آسمان سے اور تیری جانب سے رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو اس کی فہار ہو برسے برسات اس کی اس وقت ہم بھی زندوں میں سے ہوں نہ کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کا نام ہے اعمال لپیٹ دیا گیا ہے اور جن جن کو قبروں کے اندر اتار دیا گیا ہے اور اب دنیا کے اندر رمضان آئے یا شبِ قدر آئے یا دنیا کے اندر قیامت آئے یا دنیا کے اندر کچھ بھی ہو لیکن قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ان کو کسی چیز کی آمد کا فائدہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کے جانے کا نقصان ہوتا ہے وہ تو جیسے ہی اسرائیل نے ملک الموت نے ان کی روح قبض کی تو اس کے ساتھ ہی ان کا حساب کتاب بند کر دی تو یہ جو ہم رمضان مانگتے ہیں یہ اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ اس میں یہ جو موقع آئے گا اس موقع سے اللہ جانو ہمیں صحیح معنوں کے اندر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے پران سنت میں اور خاص کر حادیث کی کتابوں کے اندر کتاب السوم کے نام سے ابواب سوم کے نام سے پورے پورے باب اور پورے پورے رسائل تحریر کیے حضرات محدثین نے ان احادیث کو لے کر آئے ہیں جو احادیث رمضان اور اس کے روزوں سے متعلق ہے اس میں فضائل کے باپ بھی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے اس کے اندر احکام بھی ہیں کہ رمضان کے احکامات کیا ہے روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے حوالے سے اور اس میں اس کے اندر کیے جانے والے کاموں کی تفصیل بھی ہے کہ رمضان میں کرنا کیا چاہیے رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے قیمتی بنانے اور وصول کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے اس پر احادیثی کتابوں کے اندر مستقل چیپٹرز ہیں مستقل افواب ہیں تمام بڑی چھوٹی معروف غیر معروف تمام احادیثی کتابوں کے اندر یہ سے موجود ہیں ظاہر بات ہے کہ اس مختصر مجلس کے اندر ان سب کا احاطہ تو ممکن نہیں ہوتا لیکن میں نے اس کی ایک آپ کے لیے خاص طور پر ایک تلخیص تیار کی ہے اور اس میں ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر ان کاموں کو گنا جن کاموں کی تلقین آئی ہے جن کاموں کی تاکید آئی ہے جن کاموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رمضان کے اندر ان کاموں کو کیا جانا چاہیے ان کو کرنا چاہیے تو وہ دس باتیں میں نے اہم اہم اکٹھی کیں اس میں سے میں سوچ سو میں سوچ تھا کوئی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے جو ہمارے اس تھوڑے سے وقت کے اندر آ, جس کا احاطہ ہو سکے ورنہ تو وہ ظاہر بات ہے بہت ہی لمبے جوڑے آ, تفصیلات ہیں اس کے اندر تو دس باتیں اس کے اندر ایسی جمع کی کہ جن کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ تاکید آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے آپ کی عادت شریفہ رہی ہے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رمضان کے اندر اس کا اہتمام کیا ہے اور صنف صالحین نے اور بزرگان دین نے ہر دور کے اندر رمضان کو اس طریقے کے ساتھ گزارا ہے تو وہ کرنے والے دس کام ہیں اور ایک کام نہ کرنے والا ہے یہ کل گیارہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا سب سے پہلی چیز جو رمضان المبارک سے متعلق ہے دس میں سے وہ ہے ظاہر بات ہے کہ روزہ کہ روزہ رمضان المبارک کا سب سے اہم ترین عمل ہے فرض جو ہے اللہ جش رح نے کیا ہے وہ روزہ ہے اور جا بجا اس کی فرضیت کے اوپر اس کی اہمیت کے اوپر مسلمانوں کے اوپر, کے اوپر اس کی وجوب کے اوپر بے شمار چیزیں موجود ہیں فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مالک اپنے آقا ایک آقا اپنے غلام کو جب کچھ کہہ دے تو وہ اس کے اوپر اور اس سے اس کا مطالبہ کرے یہ تو لازمن کرنا ہے تو یہ فرض کہلاتا ہے اس کے اوپر اگر آقا اس کو کچھ نہ بھی دے تو بھی اس کا اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا اس کے آرڈر کو مانے گا اور تسلیم کرے گا جیسے دنیا کے اندر کوئی فوجی افسر اپنے ماتحت کو ایک آرڈر دے تو وہ ماتحت اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا اور نہ پوچھتا ہے دنیا میں کہیں کہ صاحب اس پر ملے گا کیا آپ کا آرڈر تو میں مان لوں گا لیکن اس کے اوپر کیا دیں گے آپ مجھے میرے خیال میں اگر کوئی فوجی یا کوئی سپاہی اپنے افسر سے یہ پوچھ لے تو اسی دن اس کی چھٹی کرا دی جائے گی اسے کہا جائے گا یہ اس ملازمت کا اہل ہی نہیں ہے اس کو آرڈر کا مطلب ہی نہیں پتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماننا ہے آپ نے تسلیم کرنا ہے تو یہ اللہ جن شان کے احکامات جو ہیں یہ خالق و مالک کے ایک پیدا کرنے والے کے سب کچھ عطا کرنے والے کے انسان کی زندگی اور موت کے مالک کے یہ اس کے احکامات ہوتے ہیں اس پر اگر وہ کچھ بھی نہ عطا فرمائے دے کہ بس یہ میرا حکم ہے اس میں ملے گا کچھ بھی نہیں میرا حکم تم نے پورا کرنا ہے تو بھی انسان کے انسان ہونے کا اور رب العالمین کے حکم الحاکمین ہونے کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان بلا چوچ رہا اس کے سامنے جھک جائے اور مانے اسلام تو اسی کو کہتے ہیں اسی سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں اسلام کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے تسلیم یعنی جھک جانا سرنڈر کرنا ایک آدمی کسی کے سامنے کسی اعلی اونچی ذات کے سامنے جھک جاتا ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں تو اللہ جل شان ہو اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بس میرے بندوں تمہیں میں نے گیارہ مہینے دن کے اندر کھانے پینے کی اجازت دی اور تمہارے لیے ہر چیز حلال رکھی اب میرا حکم یہ ہے کہ میری دیوی نعمتوں کو تم ایک مہینہ دن کے میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں جو میری طرف سے تمہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس کا اس میں تم پر یہ دس بارہ گھنٹے کی پابندی ہے میری جانب سے کہ تم میری دی ہوئی چیز کو بارہ گھنٹے دن کے اوقات کے اندر سال میں ایک دفعہ نہیں استعمال کرو گے تو بھی یہ انسان کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا کہ بس اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ حقوق ملا اور اسے اس کے پر عمل کرنا ہے لیکن اللہ جانوں نے ایسا نہیں کیا ایسے فضائل اس کے ساتھ جوڑے اس قدر فضیلت بیان فرمائی اس قدر انعامات کا اعلان کیا گیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ روزہ رکھنا گویا کہ انسان کے لیے کوئی سرشاری اور کوئی بہاروں کی آمد ہو نہ کہ کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کردہ کسی فریضے کی ادائیگی کی کیونکہ فرض جس طرح ہوتا ہے آپ لوگ دیکھیں نا نے کوئی چیز بطور ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ کوئی خوشگوار نہیں ہوتی ہے ہمارے پولیس والوں کی جب نائٹ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا فوج والوں کی پوسٹنگ دور دراز سے ہو جاتی ہے تو اچھا نہیں لگتا لیکن ماننی پڑتی ہے یا کسی اور محکمے والے کی بھی تو رمضان کا ماحول نجر الشاروں نے ایسا نہیں بنایا کہ انسان یہ سوچے کہ وسیع اللہ کی طرف سے آ ہے آزمائش ہے آ ہے اور اس کو جو ہے ہم نے جیسے کیسے مرے یا جیے ہم نے اس کو رکھنا ہے ایسا نہیں اس کے اوپر بے شمار فضائل کے کے اعلانات فرمائے ایک دو روایات صرف آپ کے سامنے پیش کروں بلا مبارکہ سینکڑوں روایات میں سے سینکڑوں احادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منسام رمدان ایمانا وہ احتسابہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا دو شرائط ہیں ایک یہ کہ ایمان ہو صاحب ایمان ہو مسلمان ہو اور دوسرا یہ ہے کہ احتسابا خالص اللہ جل شانو سے ہی اجر لینے کے لیے ہو کوئی اور نیت اس کے اندر شامل نہ ہوئی ہو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا کہ بھئی ہمارے لوگ کیا کہیں گے یہ بے, بے, بے روزہ اسے روزہ نہیں رکھا ہوا یا ہمارے پشتون علاقوں کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ غیرت کی وجہ سے رکھتے ہیں تو نہیں غیرت کی وجہ سے نہ رکھیں اللہ کا حکم سمجھ کے رکھیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے تو اس وجہ سے میں اس کو رکھ رہا ہوں تو اقتصابہ کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے اور اس کے اور اس کی اس میں اجر کی جو توقع ہے جو اس کا سلا ملنے کی توقع ہے وہ سوائے رب العالمین کی اور کسی اور سے نہ ہو رسول اللہ نے فرمایا جس نے ایسا روزہ رکھا غفر له ما تقدم من دن بی و ماتر اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جتنے گناہ انسان نے کیے صغیرہ گناہ یا مراد ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور جو حق تلفیاں کی ہوتی ہیں اس کی تلافی سے معاف ہوتے ہیں وہ تو دینے پڑتے ہیں کسی کے پیسے ہیں تو دینے پڑتے ہیں کسی کی غیبت کی ہے تو معافی مانگنی پڑتی ہے کسی کا حق مارا ہے حق دینا پڑتا ہے کسی کی زیادتی کی ہے تو معافی مانگنی پڑتی ہے وہ تو روزہ رکھنے سے نہیں معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ مراد ہے کہ جو سارے کے سارے انسان کے معاف ہو جائیں گے کبیرہ کے وہ توبہ کر لے اور پھر جس جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کر دے ساتھ حدیث کا دوسرا حصہ ہے ومرقام رمعدان اور جو کھڑا ہو گیا رمضان کی راتوں کے اندر تراویح کے اندر قیام اللّ رمضان کے اندر جب آتا ہے تو اس سے مراد تراوی ہوتی ہے اور قیام الئیل کا لفظ رمضان کے علاوہ باقی گیارہ مہینے جہاں پر بھی آتا ہے روایات کے اندر تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہوتی ہے تو کہا کہ وہ را ما ایمانہ احتساب کہ دن کا روزہ رکھنے کے بعد رات کو جو تراویح کے اندر کھڑا ہو گیا ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ غفر ما تقدم جو اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ جان و سارے سارے معاف فرما دیتے یہ روز یہ گویا روز انسان کی صفائی ہو رہی ہے روز انسان کی دھلائی ہو رہی ہے پھر ایک اور حدیث شریف اور یہ حدیث خد ہے حدیث, قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل نشان ہو کے کسی فرمان کو بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو بیان فرماتے ہیں جب جن حدیث کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو وہ حدیث خود سی ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے براہ راست وہ نبی کے ذریعے سے پہنچتا ہے ویسے تو انبیاء جو کچھ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی نبی کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا اللہ نے خود اس کی ذمہ داری بھی لی ہے اس کی گارنٹی بھی لی ہے اس کو شریعت بنایا ہے کہ نبی نے کہہ دیا یہ شریعت اور کہا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے بماینت کو نبی اپنی خواہش پر نہیں بولتے کہ جو ان کے دل میں آئیے بولیں گے جیسے میں اور آپ بولتے ہیں ان کے اوپر تو جو آسمانوں سے وحی اترتی ہے تو ہی ان کی زبان کھلتی ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کس کے یعنی بات تو اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی اگر اللہ کی طرف سے ڈالی گئی بات کو اللہ ہی کے الفاظ کے اندر نبی بیان بولے اپنی زبان سے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی بات کو نبی اپنی زبان سے ارشاد فرمائے تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اص مولی روزہ میرے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیزیں تو ساری اللہ کے لیے نماز بھی اللہ کے لیے ہے دوسری جگہ ہمیں کہا گیا کہ کل ان سلاتی و رسوقی و محیا یہ کہو اے رب ایمان کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے لاہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا اصول روزہ میرے لیے ہے وہ انجزیبی ہی اور میں ہی اس کی جزاک کروں گا اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو ہر اللہ کے لیے ایک اور دوسرا دیگر عبادتوں کی جزا بھی تو اللہ ہی عطا فرماتے کہا کہ روزے کی جزا روزے کا ثواب میں عطا کروں گا تو نماز کا ثواب بھی تو اللہ ہی عطا فرماتے اور حج کا ثواب بھی تو اللہ ہی عطا فرماتے تو یہاں محدثین نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ تعبیر یہ گفتگو کا یہ طرز کیوں اختیار کیا گیا کہا پہلی بات یہ کہ جو اللہ نے کہا روزہ تو میرے لیے ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا کسی آدمی نے اگر جھوٹا روزہ رکھا ہے ظاہر کر رہا ہے تو اس کو جھوٹ میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے ہی کہہ سکتا ہے میرا روزہ کسی کو کیا پتہ اس کا روزہ ہے یا نہیں اس کے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی اگر کسی آدمی نے ریاکاری کا روزہ رکھنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہے تو کسی سے کہتے ہیں میرا روزہ ہے اور اس کا روزہ نہ ہو تو انسانوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کے روزے کو جانچنے کا اور ناپنے کا ایسے ہی جو روزے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اس کے روزے کی حقیقت کا علم سوائے اللہ جن نشانوں کے اور کسی کو نہیں ہوتا آدمی اپنے کمرے میں ہوتا ہے اور دروازے بند ہوتے ہیں اور فریج کے اندر پانی رکھا ہوا ہوتا ہے اور مشروبات رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اگر پینا چاہے تو یہ اختیار تو اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ پی سکتا ہے لیکن وہ نہیں پیتا تو کس کی وجہ سے نہیں پیتا اللہ رب العالمین کی وجہ نہیں پیتا باقی عبادتیں جب وہ کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں نماز کے لیے انسان مسجد آتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں یہ پانچ وقت کا نمازی ہے یہ پہلی صد کا نمازی ہے اس کے اس کی نیت کے اندر کھوٹ اور خلل آ سکتا ہے نماز پڑھنے والے کی اور آتا بھی ہے اگر وہ حج پر جاتا ہے تو وہ تو دنیا باخبر ہوتی ہے کہ حاجی صاحب حج پر جا رہے ہیں ہمارے یہاں تو اب تو کم ہوتے جا رہے ہیں یہ اہتمام پہلے زمانے کے اندر تو حاجیوں کو رخصت کرنا اور حاجیوں کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا استقبال کرنا وہ تو ایک پوری دنیا کو پتہ چلتا تھا کہ حج, حج کر کے واپس واپسی ہو رہی ہے زکوات دیتا ہے تو فقیروں کو پتہ چلتا ہے جن کو دی گئی ہے کس سے زکوات دی ہے اس لیے چونکہ روزے کے اندر اس قدر اخوا ہے اس قدر اس کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے اور اخلاص کی اس قدر زیادہ اس کے اندر امکانات ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے جو رکھتا ہے میرے علاوہ کوئی چیز اس کے پیش نظر نہیں ہو سکتی سوائے میرے کسی اور کے لیے وہ نہیں رکھ سکتا اور جب میرے لیے ہے اور صرف اور صرف میرے لیے ہے تو فرمایا کہ وہ انجیب ہی وہ نصیب نہیں ایک اور بات بھی اٹھائیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا یہ ثواب ہے اس کی جزا کیا دنیا کے بہت سارے نیکیوں کے بہت سارے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے جزا کا اعلان کیا ہے کہا ہے کہ جو بندہ حج کر کے واپس آتا ہے اور اس کا حج حج مقبول ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو کے واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس طرح نمازوں کے ثواب دیگر کے ثواب یہاں اس حد حدیث کے اندر روزے کا کوئی ثواب ذکر نہیں ہے محدثین نے کہا ہے کہ ثواب کا ذکر نہ ہونا یہ کسی اور کسی عالی شان ذات کی طرف سے کہ میں تمہیں اس کی جزا دوں گا کتنی دوں گا یہ تمہیں نہیں بتاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی شائن شان دوں گا جو میری شان کا تقاضا ہے ویسے تمہیں دوں گا اس لیے تمہیں میں نے گن کر نہیں بتایا تمہیں تول کر نہیں بتایا تمہیں شمار کر کے نہیں بتایا عدد نہیں بتایا اس کا کیونکہ جب وہ تم میرے پاس آؤ گے اور اپنے اور اپنے اجر ملنے کا وقت ہوگا جس وقت میں اجر دے رہا ہوں گا تو اس وقت پھر میں تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا تو پہلی چیز جو رمضان شریف کے اندر کرنے کی ہے وہ روزہ ہے اور کہا گیا ہے میں روزہ چھوڑنے کی بہت سخت معیلے ہیں بہت ہی سخت اللہ کی نافرمانی ہے فرض کا چھوڑنا ہے چھوٹے چھوٹے آزار کی بنیاد پر کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے عزر روزے کے چھوڑنے کے شرعی عذر ہے شرعی آزار ہے جس میں اجازت ہے چھوڑنے کی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کے اندر ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو مریض کا کیا مطلب ہے یوں تو نزلہ زکام کھانسی تو ہر بندے کو ہی ہوتی ہے تو ایک صاحب نے روزہ نہیں رکھا تھا بہت پہلے کی بات ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے آج بھی ان کے جملہ یاد ہے کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا روزہ تو نہیں کہ نہیں میں روزہ تو نہیں اس لیے میں عام طور پر بیمار رہتا ہوں تو یہ عام طور پر بیمار رہنے والے تو کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو کہے کہ میں ہر, ہر وقت صحت مند رہتا ہوں بیماری کی تفصیل ہے اور بیماری کی تفصیل یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو جس میں اگر یہ روزہ رکھے تو اس کے مرض کے اس کی بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ بعض اوقات ڈاکٹر چونکہ بعض لوگ خود بہت زیادہ دیندار بعض نہیں ہوتے یا روزے کی اہمیت نہیں ہوتی تو کسی اچھے پختہ مزاج دیندار ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت ہو کہ اس رمضان اس روزے کے رکھنے سے تمہاری بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا بڑھ جائے گی تمہاری بیماری ایک تو اس صورت میں یا ناقابل برداشت تکلیف روزہ رکھنے سے کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس دوران اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہو جس تکلیف کے برداشت کرنے کا اس کے اندر تحمل نہ ہو اس کے اندر برداشت نہ ہو اس کی اس صورت کے اندر وہ روزے کو قضا کر سکتا ہے بعد میں رکھے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سفر کے اندر سفر کے اندر چونکہ سفر کی ایک مشقت ہوتی ہے اختیار ہے سفر کے اندر بھی اگر رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے رکھے اگر وہ سمجھے کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا مشکل ہے خوا... سفر کی مختلف نعیتیں ہوتی ہیں دھوپ ہوتی ہے پیدل چلنا پڑ جاتا ہے سامان اٹھانا پڑ جاتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر اللہ جان نے اس کی اجازت دی ہے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے کوئی روزہ چھوڑ دیا رمضان المبارک کا نہیں رکھا اس نے بغیر کسی شریع و کے اس کی قضاء تو وہ ایک روزہ ہے جس پر وہ رکھے گا تو اللہ جانوں نے کہا لیکن فرمایا کہ اس کا جو نقصان ہوا اس کو چھوڑنے کا اگر وہ اپنی باقی ماندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے جتنا ثواب اس کو نہیں مل سکتا جو اس نے چھوڑ دیا اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس نے چھوڑ دیا رمضان کا جو روزہ یعنی رمضان کا ایک روزہ اور باقی ساری زندگی جو انسان کی ہو سکتی ہے اس پوری زندگی کے روزے برابر نہیں اس قدر اللہ جن نے اس کو اہمیت اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ایک چیز تو ہو گئی رمضان روزہ رکھنا دوسری چیز ہے قیام قیام اللعین. من الین منصابہ رمضانہ ممنقامہ رمضان قیام العید کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کا پڑھنا اور اس کے اندر قرآن کا سننا اور ہر رات کا قیام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی لیکن آپ نے اس کے بعد کچھ دن کے لیے اس کو مسجد کے اندر آ کر پڑھنے کو موخر فرمایا مسجد میں تشریف نہیں لائے اور فرمایا صحابہ سے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں مستقل آ جاتا اور پورا رمضان مسجد کے اندر آ کے پڑھتا اس طریقے کے ساتھ تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتی تم پر فرض اور اس فرض کو تو ظاہر بات ہے کہ درجہ اور ہے تو کہا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طرحی مسجد کے اندر پڑھی کچھ اپنے گھر کے اندر پڑھی تاکہ فرض نہ ہو جائے امت کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے لیکن اہتمام کیا اس کا بہت زیادہ حضرات صحابہ نے بھی اس کا اہتمام کیا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے دور میں جس طرح بہت ساری چیزیں منظم ہوئیں مرتب ہوئیں آپ نے چیزوں کو صحابہ کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے آسان کیا تو آپ کے زمانہ مبارک کے اندر اس بات کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو گیا آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے چار دلائل ہیں ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے ایک اجماع ہے اور ایک یاس ہے اور اجماع کا مطلب ہے کسی زمانے کسی بھی زمانے کے علماء کا کسی ایسی چیز کے اوپر اتفاق کر لینا جس کا واضح اور سری حکم قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو الفاظ کے اس سے وہ قرآن و سنت کی میں یعنی وہ لٹرلی جس کو کہنا چاہیے الفاظ کے اندر نظر نہ آ رہا ہو اگر جو اس کا حکم پوشیدہ ہو بہت سارے احکامات کے اندر اس کو ایک تو صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد ربی کے اندر پورے رمضان کی ترابی ہوئی اور بیس ترابی ہوئی بیس ترابیاں پڑھی گئیں صحابہ نے پڑھی اور پورا رمضان شریف آپ نے انہوں نے پڑھی اس وقت سے لے کر آج تک یہ چودہ سو ساڑھے چودہ سو سالوں میں امت اسلامیہ کی کا, کا کہ, کہ تمام معروف مجتہدین کا چار معروف مجتہد ہے امام شافی امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام احمد انحبل چاروں کا اس کے اوپر اتفاق رہا ہے کہ تراویح کی کم سے کم مقدار بیس ہے امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ تراویاں چھتیس ہیں لیکن اس کی توجہ کی جاتی ہے کہ وہ ہر چار کے بعد چار نفل ہوتے ہیں اصل میں یہ جو چار تراویح کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تو یہ اس کو ترویحہ کہتے ہیں یہ آج کل چونکہ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کا وقت کم لگے اور ان کو تکلیف نہ ہو دیستے اس کے اس ترویحے کو مختصر کرتے ہیں ورنہ یہ ترویحہ حضرات صحابہ کے دور کے اندر چار رکاتوں کے بعد ذرا لمبا ہوا کرتا تھا اور اس میں کافی لمبا ہوتا تھا اس میں صحابت علاوت کیا کرتے تھے نفل پڑھا کرتے تھے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں پھر اگلی چار تراویح پڑھتے تھے تراوی تو قیام العل ہے اصل میں تراوی کو ہم نے ایسا بنا دیا جیسے کوئی عشاء کی نماز کے ساتھ کی جیسی بس پڑھ لی جلدی سے چلے گئی کا مطلب ہے رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا جتنا ہو سکے میں نے اپنے بچپن میں کہوں کہو بالکل لڑکپن کے اندر جو تراویح دیکھی اس کے قریب ترین وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت اللہ والے تھے خواجہ خواجہ سید الاولیاء حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کندیاں شریف والے بہت بڑے بزرگ تھے اور علماء کی بہت بڑی تعداد ان سے بیت تھی خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کندیاں میاں والی کے پاس ایک جگہ ہے ان کی خانقاہ کے اندر میں ایک رمضان میں گیا اور آخری عشرہ وہاں گزارا تو وہاں یہ دیکھا کہ ان کے ہاں ایک تو تین ختم ہوتے تھے ہر عشرے کا اپنا ختم ہوتا تھا پہلے عشرے کا ختم ہوا تین تین سپاہے روز پڑھے جاتے تھے اور ایک عشرے کا ختم پھر دوسرے عشرے کا ختم پھر تیسرے تین ختم قرآن پاک کے چار اب آپ سوچیں جب تین سپارے پڑھنے ہیں تین سپارے ایک رات کے اندر پڑھنے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پہلی چار رکعتوں کی مقدار کافی زیادہ ہو جاتی وقت کے اعتبار سے تو چار رکعت تراویح ہونے کے بعد جتنا وقت چار رکع تراوی میں لگتا تھا اتنے ہی وقت کا ترویحہ ہاں ہوتا تھا مثلا یہ کہ اگر چالیس منٹ لگے آدھا گھنٹہ لگا چار رکع تراوی پڑھنے کے اندر تو آدھے گھنٹے کا ترویحہ ہاں ہوتا تھا پھر آدھے گھنٹے کی چار رکعت پھر آدھے گھنٹے کا ترویج پھر آدھے گھنٹے کی چار رکعت پھر آدھے گھنٹے کا ترویجہ اس طریقے کے ساتھ وہ ہوتی تھی اس کے اندر حضرت تو اپنے اشغان کرتے تھے مراقب ہو جاتے تھے ان کے ساتھ ان کے وہاں بڑی تعداد میں پورے ملک سے لوگ اور رمضان گزار آخری اشرا گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے تو کوئی تلا, تلاوت کر رہا ہے کوئی اس میں نفل پڑھ رہا ہے درمیان میں کوئی اٹھ کے جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے وہ جا کر اپنا وزو تازہ کر کے آ, جائے, آ جاتے تھے اور بعض لوگ اس میں آرام بھی کر لیا کرتے تھے تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے پندرہ منٹ آرام کیا پھر جا کے وزو تازہ کر کے دوبارہ آ گئے لیکن اس طریقے کے ساتھ رمضان کی راتوں کو زندہ کیا جاتا تھا. رمضان کی رات کو صحیح معنوں کے اندر وصول کیا جاتا تھا. تو قیامت ہو اس طرح کی ترابی اگر ہم نہ پڑھ سکیں چلے یہ تو ہو گئی بڑے اللہ والوں کی بات اور یہ تو ہو گئی بڑے بزرگان دین کی بات تو کم سے کم یہ جو بیس ترابی ہم اپنے بساط کے مطابق جلدی جلدی پڑھتے ہیں جس قدر یعنی جتنی شریعت اجازت جس سپیڈ کی دیتی ہے ہم اپنے حافظوں سے کہتے ہیں بھائی اس سے پڑھو جتنی اجازت ہو سکتی ہے اس اتنی پڑھو تو اس کو تو کم سے کم مل... اس... اس میں کوتاہی کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے تیسری چیز وہ ہے جس کی ترغیب آئی ہے وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے صحاوت ہے رمضان کے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ویسے بھی سخی تھے اور سخیوں کے سخی تھے سارا سال کے سخی تھے لیکن آپ کی رمضان کی ثقافت اتنی بڑھ جاتی تھی جیسا کہ کوئی تیز رفتار ہوا چلتی ہے ریحم مر تیزی کے ساتھ چلنے والی ہوا کوئی تیز رفتار ہوا جیسے آتی ہے وہ آن فارن سارے علاقے کو اپنی لپیٹ کے لے لیتی ہے صحابہ کہتے ہیں رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت ایسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رستے کے اندر دینا چاہیے خرچ کرنا چاہیے یہ تو عمومی سخاوت ہے ہر چیز میں کیونکہ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا گیا شہر المواسات کہا گیا ہے کہ اس کے اندر انسان غم کا مطلب کیا ہے دوسروں کے غموں کے اندر شریک ہوگا لاچاروں کے مجبوروں کے بےکسوں کے غریبوں کے ان کے دکھوں میں ان کی محرومیوں میں اس میں شریک ہوگا ان کے ساتھ اپنی اپنی روٹی کو آدھا کرے گا انسان یہ اس کی تیسری اہم ترین چیز ہے چوتھی ایک تو یہ تو عمومی سخاوت اور خرچ ہو گئی جو ہر مت میں ہو سکتی ہے چوتھی جس کی خصوصیت کے ساتھ ترغیب آئی ہے وہ ہے افطار کرانے کی روزہ داروں کو افطار کرانا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے اندر کوئی امیر غریب کی پابندی نہیں ہے جس کو بھی آپ افطار کرائیں اس کا ثباب ہے آپ کی کھجور سے یا آپ کے پانی سے یا آپ کے کھانے سے کسی روزے دار نے اپنا روزہ توڑ لیا اپنا روزہ افطار کر لیا اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہو سکتی اور چونکہ اللہ جل شاہوں نے عربوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مزاج دیا ہے اور وہ انہوں نے وہ دور دیکھا ہے اور ان کے ہر ہاں نسن کچھ چیزیں متوارث ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرمین شریفین ان کے اندر کیسی کیسے بڑے بڑے لوگ عرب پتی اور کھرپ پتی لوگ لوگوں کی منت سماجت ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں میرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاؤ میرے دسترخان پر آ کے بیٹھ جاؤ تو وہ ایک دفعہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ان کے اپنے بچے آتے ہیں وہ اپنے گھر کے بعد حالانکہ ملازم بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچے بھی لوگوں کو بلا بلا کر لا رہے ہوتے ہیں تو ایک دسترخوان پشا ہوا تھا سفرا ایک بڑے بزرگ بابا جی جو تھے وہ سفرے سے دوسری طرف یعنی ایک سائڈ کے اوپر منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ان کا بچہ آیا اس جس کا نصر خان تھا تو اس نے آ کر ان بابا جی کو کہا کہ بابا جی سفرے کی طرف منہ کر لو اس کو ڈر تھا کہ کیونکہ دونوں طرف دستخان لگے ہوتے ہیں اس میں ڈر تھا کہ بابا جی پیچھے کی طرف منہ نہ کر لیں دوسرے دسترخان کی طرف تو ان سے کہتا ہے بابا جی میرے دستخان کی طرف منہ کر لو تو بابا جی نے بس سنی ان سنی کر دی پھر آ گیا باپ نے پھر بیٹے کو بھیجا گیا جا کے بابا جی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اشارے عربی تو نہیں آتی تھی بابا کو ہمارے پاکستان کا تو کہا بابا جی ہمارے دسترخوان کی جی نے کی بات تو اس کا باپ اٹھا جا کے بابا جی کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور یوں کہا کہ موڑی اپنے دسترخان کی, کی بابا جی دل کرنا ہو اس کے بعد اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا کہ مجھے معاف کرنا میں نے تمہاری ٹانگیں موڑی ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ دوسرے دوسر دسترخوان پر نہ بیٹھ جائے گی ایک ایک بندہ ان کو قیمتی لگتا ہے کہ میرے دسترخوان پر ایک بندہ بڑھ گیا یہ ایک بندہ بھی کم نہ ہو جائے کیونکہ انہوں نے وہ حدیثیں سنی بھی ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی فضیلت کے اندر اور آپ نے فرمایا تھا عائشہ سے کہ عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندے کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم میں سے تو ہر بندے کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو افطار کرا سکے آپ نے کہا پانی کا گھونٹ تو پلا سکتے ہو دودھ کا گھونٹ تو پلا سکتے ہو یا کھجور کا ٹکڑا تو کھلا سکتے ہو ان میں سے جو چیز بھی تمہارے پاس اب عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ لوگوں کو افطار کراؤ چاہے کھجور کے ٹکڑے سے کراؤ یہ ٹکڑا جہنم کی آگ سے نجات دلائے جہنم کی آگ سے بچا دے گا چاہے کھجور کا ایک حصہ ہو آدھی کھجور کیوں نہ ہو بات بلو بے شکر تمرا کہتے ہیں ایک کھجور کو کھجور کا کوئی ٹکڑا ہو ایک کھجور آپ نے کاٹ کے چار حصوں میں کر دی چار لوگوں کو اسے افطار کرا دا. تو تیسری چیز جو, چوتھی چیز جو میں نے عرض کی وہ کیا ہے افطار کثرت کے ساتھ اس کے اندر افطار کرایا جائے پانچویں چیز جس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے اور بہت زیادہ تعلق ہے وہ کثرت تلاوت ہے شاہ رمدان لدی انفی القرآن ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ چل شاہ رح نے قرآن کے رزول کے لیے اس مہینے کو پسند فرمایا اس مہینے کا قرآن کے ساتھ ایک بڑا خاص قسم کا تعلق مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو صحابہ اپنے مصاحف پر یعنی اپنے قرآن مجید کے نسخوں کے اوپر ایسے جھک جاتے تھے گویا اس کے اوپر پڑھ جاتے تھے بالکل ایسے اپنے نسخے اپنے جس کو جو قرآن پڑھنے والا ان کے سامنے ہوتا تھا جس شکل میں بھی چاہے وہ چمڑوں کی شکل میں یا چاہے وہ پتوں پر لکھا ہوا قرآن یا وہ کپڑے پر لکھا ہوا قرآن جو کاغذہ لکھا ہوا قرآن تو کہتے ہیں اس ان مصاحب کے اوپر صحابہ کرام بالکل جھکے پڑے ہوتے تھے گویا دن کا بیشتر حصہ تلاوت کے اندر گزارتے تھے تو تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے مقدار متعین کرنی چاہیے اور اس میں بڑی بڑی مقداریں لوگ کر کے دکھاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان شریف میں ایک قرآن پڑھتے ہیں روزانہ ایک قرآن شریف کی تلاوت روز کرتے ہیں شیخ الدیث مولا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ کو ہم دیکھا کرتے تھے میری اپنی دادی کا کہا کہ وہ ہمیشہ رمضان شریف کے اندر ہر روز چالیس سپارے کی تلاوت کرتی تھی ایک قرآن پورا کرتی تھی دوسرے قرآن کے دس پارے پڑھتی تھی اور کہا کہ میری بیٹیاں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ انہوں نے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے صفائیاں بھی کرنی ہوتی ہیں اور بے شمار مہمان آتے ہیں افطاری کے وقت میں وہ سارا کھانا بھی انہوں نے ہی تیار کرنا ہوتا ہے گھر میں کوئی خاتمہ نہیں تھی کہا میری بیٹیاں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ چلتے پھرتے 20 25 سپارے روز پڑھ لیتی تو جن گھروں کے اندر خواتین بیس پچیس بارے پڑھتی ہیں اور چلتے پھرتے پڑھتی ہیں تو آپ سوچیں اپنے والد کا لکھا مولو یہ ہے صاحب کا کہا جب بھی ہم نے اپنے والد کو دیکھا کہ صبح سویرے تحجد کے اندر الف الفلامیم سے قرآن کا آغاز کرتے تھے اور جب وہ تراویح کے لیے آ رہے ہوتے تھے مسلح پر تراویح پڑھانے کے لیے تو عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ اس سے دو تین منٹ پہلے سورت الناس پڑھ رہے ہوتے تھے ان کا قرآن ختم ہو رہا تو یہ ایک قرآن پڑھنے والے بھی ہیں اور پندرہ سپارے پڑھنے والے بھی ہیں دس سپارے پڑھنے والے بھی ہیں ایک منزل علماء نے متعین کی ہے قرآن کی سات منزلیں کی ہیں کہ اگر قرآن کم سے کم یہ ہے کہ بندہ ہفتے میں ختم کرے تو اس میں قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مصحف کے اندر نیچے صفحے کے اوپر منزل لکھی ہوتی ہے پہلی منزل یہاں دوسری منزل یہاں آتی کوئی تقریباً چار سوا چار ساڑھے چار سپارے کی منزل ہوتی ہے تو کم سے کم ایک منزل تلاوت اور بندہ ضرور کرے تاکہ سات دنوں کے اندر اس کا قرآن ختم ہو جائے رمضان شریف کے اندر اس کو کم سے کم چار قرآن ختم کرنے کی توفیق ہو جائے یہ تو کم سے کرنا چاہیے اور اس کے اندر تلاوت کی روانی اس کے لیے ہونی چاہیے تو اس کو اس کو اس کو, اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک ہے تلاوت کی مقدار اور ایک ہے تلاوت کے اندر کیفیات اور خوشبو وہ رمضان کے اندر بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ انسان روزے سے ہوتا ہے اور شیطان ہوا ہوتا ہے نفس جو ہے اس کا مغلوب ہوتا ہے اگر وہ ان تلاوت کے اندر رونا چاہے تلاوت کے اندر کیفیت پیدا کرنے چاہے جیسے کہ جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب اہل ایمان قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ قرآن ان کے دل کو دہلا رہا ہوتا ہے یہ کیفیت جو قرآن کی ہے جو ہمیں عام طور پر پورا سال نصیب نہیں ہوتی پڑھتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں تو رمضان کے اندر ہمیں کیفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ ایک کثرت تلاوت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں انسان خوف اور بکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ وہ انسان جو ہے اپنی تلاوت کو اس طریقے کے ساتھ تلاوت کرے ساتویں چیز جس کی احادیث کے اندر تاکید آئی وہ رمضان شریف کے اندر عمرے کی ہے جس خوش نصیب کو یہ موقع مل جائے کہ وہ رمضان کے اندر عمرہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطمر فی رمضان جس نے رمضان کے اندر عمرہ کیا وہ ایسا ہے اس کا ثواب کمن حج جمعی جیسے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا رسول اللہ کے ساتھ اس نے حج کیا وہ آپ کے قافلے کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہو کر یعنی جن صحابہ نے حجت البدا کیا آپ کے ساتھ اور حج پر جو آپ کے ساتھ وہ گئے جو سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ جو ثواب ان کو ملا رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کا کہا کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے تو اگر اللہ جل شعر و تحفیق قطع فرمائیں اور تو انسان کوشش کرے کہ رمضان شریف کے اندر عمرہ بھی کرے حدیث شریف میں اس کی تاکی اس کی اس کی فضائل آئے ہیں تاکید آئی ہے آٹھویں چیز جو اس کے ساتھ آئی ہے وہ کثرت دعا ہے یہ دعا کا مہینہ خوب دعائیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر سحر اور افطار کے اوقات کے اندر میں نے غالباً پشل جمعہ کے اندر یا اتوار والی اثر کے بعد ہونے والی اصلاحی مجلس کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ دونوں اوقات افطاری کا وقت بھی اور شہری کا وقت بھی ہمارے کھانے پینے کی اجرتوں کے اور ہمارے کھانے پینے کی عادات کی نظر ہو جاتی نہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو اس وقت میں دعا کا موقع دیتے ہیں آخری وقت تک افطاری ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے اور بلکہ بعض لوگوں کی ف... تو تو اذان دیکھیں کہ بعد مسئلہ ذہن میں آ گیا. کہ اذان ہوتی ہے صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان سے ایک چند لمحے پہلے اگر اذان بالکل پر ہو رہی ہے اب تو اذانوں کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے کون اتنی سیکنڈوں کی پابندی کے ساتھ اذان دیتا ہے اذان تو بھارت میں انسان دیتے ہیں کوئی مشین سے تو نہیں نکلتی وہ چلنے میں پھرنے میں سوئچ آن کرنے میں بند کرنے میں اس سے فرق ہوتا ہے گھڑیوں کے اندر فرق ہوتا ہے نقشوں کے اندر فرق ہوتا ہے تو اول تو رمضان کے اہتمام میں یہ بات داخل ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس ایک مصدقہ صحیح کیلنڈر ہونا چاہیے نظام الاوقات ہونا چاہیے اور آپ کو سے پتہ چلنا چاہیے دوسرا یہ کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ابھی بھی وقت ہے اس کا اذان سے پہلے وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے چند میں پہلے جب روزے کا وقت ختم ہوگا سہری کا تب اذان کا وقت داخل ہوگا اور جب اذان کا وقت داخل ہوگا تب مؤذ اذان دے گا اس لیے اذانوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے شہری کے اندر دو تین منٹ کی احتیاط ضرور کریں اس کے اندر اپنے نقشے کو دیکھیں اور اس نقشے سے بھی ایک دو منٹ پہلے احتیاطاً اپنی سحری بند کر دیں یہ تو صورت میں کہ اگر آپ نے بالکل آخری حد تک جانا ہے اور بہتر یہ ہے کہ پندرہ بیس منٹ پہلے شہری بند کریں اور یہ پندرہ بیس منٹ خاص دعاؤں کے وقت خاص دعاؤں کا وقت آپ جب اٹھیں اپنی تہجد سے فارغ ہوں تحجد کے بعد سحری کریں سحری کے بعد پندرہ منٹ اتنے ضرور رکھیں گے جس میں آپ دعا کریں لاجلِ شاہ رحو سے اور اسی دعا کے دوران آزاد ہو جائے یہ سب سے بہتر اور بہترین صورت ہے اور دوسرا اسی طرح افطار کے اندر افطار کے اندر بھی آخری پندرہ بیس منٹ اس وقت کے اندر تو ایک مقبول دعا انسان کو عطا ہوتی ہے حدیث کے اندر آتی ہے ہر افطار میں کوئی ایک دعا انسان کو ملتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس وقت میں کرے تو وہ الجلِ شاہ فوراً قبول کریں گے تو ایسی تیس دعائیں گویا ہمیں ملی ہیں رمضان کے اندر یا انتیس دعائیں ملی ہیں وہ اگر ضائع ہو جائے پکوڑوں سموسوں کی وجہ سے اور ضائع ہو جائے وہ کچوریوں اور کھیروں کی وجہ سے تو کتنا گھاٹے کا سودا کہ انسان نے سودا بھی کیا تو کیسے گھاٹے کا سودا کیا اس لیے اس وقت کے اندر اپنے اس ان دعاؤں کو وصول کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے آٹھویں چیز دعا تھی نویں چیز یہ ہے کہ حق تلفیوں کا ازالہ رمضان کے اندر ڈھونڈ لے جہاں جہاں حق تلفیاں ہوئی ہیں مالی حق تلفی ہوئی ہے کسی کے پیسے دینے ہیں کسی کا قرضہ دینا ہے کسی کا کو کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے کبھی بھی کسی زندگی کے حصے کے اندر رمضان شریف کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی حق تلفیوں کا اضارہ کر لیں ورنہ یہ حق تلفیاں رمضان کی برکات کے حصول کے اندر رکاوٹ بن جائیں گی یہ آڑ بن جائیں گی یا یہ اب تلفیاں چٹان بن کے کھڑی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے سامنے جو رمضان کے اندر ہر انسان کے اوپر آتی ہے اور چھاچو چھاچھ پرستی ہے یا یہ ہمارے لیے ایسا نہ ہوگی دیوار اور آڑ بن جائے اس کی بہت زیادہ احتمام کے ساتھ اس کو دیکھیں اور دسویں چیز جس کا رمضان کے اندر اہتمام آیا انشاءاللہ اس کے اوپر اعتکاف سے پہلے والا پورا جمعہ اس پہ گفتگو ہوگی اگر زندگی رہی دسویں چیز جو ہے وہ احتکاف تاکید آئی ہے اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ احتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان کے اندر اس لیے ایک دفعہ آپ سے رہ گیا تھا کسی وجہ سے تفصیل بتا دوں گا اس کی پھر آپ نے اس کے اندر دو دو عشر اعتکاف رکھ کے اس کی ترافی فرمائی تھی کہ رمضان کہتے ہیں اس لیے یہ احتکاف تو گویا اللہ تعالیٰ کے دروازے کے اوپر جا کے پڑ جانا ہے کہ انسان پڑ گیا کہ یا اللہ میں اب اس تیرے گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک تو مجھے مغفرت اور معافی کا پروانہ نہیں آتا فرمائے گا یہ اتکاف گویا انسان یہ کہہ رہا ہے یہ دس چیزیں میں نے جو حادیث کے اندر دیکھی تو یہ دس چیزیں ہیں جس کی تاکید آئی ہے جس کا اہتمام اگر یہ انسان کر لے تو اس طرف رمضان کو وصول کر لیا یہ اگر وہ کر لے تو اس ہفتے رمضان و قیمتی بنا لیا اور آخری بات کہ جس ایک بات کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ جتنی روایات آئی ہیں وعیدوں کی رمضان کے اندر رمضان کو ضائع کرنے کی رمضان کی حق تلفی کرنے کی رمضان کی ناقدری کرنے کی وہ ایک چیز جس سے اجتناب کرنا ہے وہ گناہ ہے معاشیتیں ہیں اللہ کی نا ہے گناہ کہ رمضان کے اندر انسان گناہوں کے دروازے مکمل طور پہ بند کر دے یہی رمضان کا م... گناہ چھوڑنے کو ہی تخواہ کہتے ہیں اللہ نے, فرمایا اس نے تمہیں دیا لکھا اس بات تو کیا تخوا نیکیہ کرنے کو کہتے ہیں یا تخوا گناہ چھوڑنے کو کہتے ہیں کہنا کہ ن... چھوڑنے کو کہتے ہیں کامیاب وہ ہوگا جس نے گناہ چھوڑے ہوں گے چاہے اس نے نفلی نے کیا کی ہو یا نہ کی نفل لے کیا ظاہر بات ہے فرض کرنے ہی کرنے فرض کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نفلی نیکیاں چاہے اس نے نہ کی ہو لیکن گناہ چھوڑ دیے ہوں وہ انسان کامیاب ہو جائے گا گناہ نہ چھوڑے ہوں تو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے, لے کر آنے والوں کو بھی گناہوں کی پاداش کے اندر وہ نیکیاں کسی اور کو دی جاتی رہیں گی جن کے حق مارے ہوں گے جن کے اوپر ظلم کیے ہوں گے جن پہ زیاتیاں کیے ہوں گی جن سے گناہ کیا ہوں گے ان کے ان کے ان کو ملتی رہیں گی اللہ جان و اسل رمضان کو ہمیں صحیح معنوں کے اندر وصول کرنے کی توفیق نصیح فرما دیں ہمارے یہاں اتوار کو جو درس بران ہوتا ہے اصل کے بعد تو چونکہ رمضان کے اندر اس کا وقت نہیں ہوتا اگر اصل وقت تنگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ زہر کے بعد ہوا کرے گا رمضان کے مہینوں میں اور کچھ رمضان سے متعلق کچھ مسائل ہیں جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں انشاءاللہ وہ جمعے کے بعد جو سوال و جواب کی کوشش ہوتی ہے اس سے بتایا جائے